بانی اسلام اور پیغمبر آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت آخر فرمایا کہ اپنے بعد دو چیزیں قرآن و عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں گویا مسلمانوں نے ایک چیز کو بھی چھوڑا تو خود کو گمراہ سمجھے جانشین نبی علی ابن ابی طالب نے قول نبی اور دین خدا کی خاطر ہر ظلم و ستم پر خاموشی اختیار کی اور اللہ اکبر کا اصل مطلب سمجھایا گویا ثابت ہوا کہ اللہ اکبر کہنے اور اللہ اکبر پر عمل پھیرا ہونے میں فرق ہے پیغمبر آخر کی وسیعت کا راز کربلا میں کھلا نہر فرات کے دونوں جانب خیم پیوست ہے لیکن ایک طرف آل نبی ہے جو قول نبی پر عمل پھیرا ہے اور ایک طرف بس اقتدار کا نشاہ ہے یہاں حسین دین نبی کو بچانے کے لیے آئے ہیں وہاں یزید دنیاوی تخت و تاج کے خاطر آیا ہے یہاں تین روز کے پیاسے وہاں تین پہلو والا تیر یہاں خاندان رسالت وہاں خاندان بغاوت یہاں دین کو دعا دینے والے وہاں دین کو دغا دینے والے ادھر حسینی لشکر میں ماں بہنے بیٹیاں ادھر لشکر یزید میں تیر نیزہ تلوار ہائے مصیبت تیر چلانے والے نے بھی اللہ اکبر کہا نیزا مرنے والے نے بھی اللہ اکبر کہا ایک چلانے والے نے بھی اللہ اکبر کہا اور ایک پیاسا جس کے خشک حلق پر خند خنجر روا تھا جس کا سر تیرہ ضربوں کے بعد تن سے جدا ہوا وہ سرے بیتن خاک سے نو کے پر جاتے ہوئے یہ صدا دے رہا تھا اللہ اکبر یا حسین اللہ اکبر یا حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین آن پکارا حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین آدم سے محمد تک لوگ اسلام کا شجرا ایسا تھا ایک مذہب کے مسلک کے الگ ہر مسلک کے نعرے میں خدا اب کون بنا نارے کی تقلید کرے احمد نے کہا قرآن علی ان دونوں کو جڑوا سمجھے کس رس پہ ہو آل میری اس راہ پہ ہے حق کے نارے پھر کر وہ بلام اسلام وہاں قرآن کے اور اطرت کے لیے ہر خاص یہاں ہر عام وہاں چجروں کے مطابق کیا دیکھا ہر نام یہاں کنارے پر تھکان اللہ کے نارے پر اللہ کے نارے پر تھاروکو اللہ کا نارا تیر چلا اللہ کے نارے پر سجدہ اللہ کنارا تیز جگہ اس ظلم پہ تیر کہتی تھی خزا So کا دشت ہے غریبی کا سایہ ہے اور تنہائی کا ساتھ ہے اذان علی اکبر سے دس محرم کے قیامت خیز دن کا آغاز ہوتا ہے حسین کے لیے آج کا دن اسلام کی بقا کا دن ہے اور یزید آج کے دن, دن اسلام سے علی ان ولی اللہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ناپاک ارادے سے آیا ہے حسین چاہتے تھے کہ کال نبی قرآن و عزرت اپنی اصلی حالت میں رہے یزید چاہتا تھا کہ قرآن و عزرت میں سے عزرت کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے بس ازادارو شہادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حسین خیموں سے قتل کی طرف دیکھتے ہیں کبھی کمر تھام کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں کبھی اللہ اکبر میری کی روشنی کا نوحا کرتے ہیں کبھی رکھو میں جا کے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ نیزا نکالتے ہیں کبھی اللہ اکبر کی سدائے دیتے ہوئے میدان میں ٹکڑے جمع کرتے ہیں اب جو میرے مولا سلجنا پر سوار ہوتے ہیں تو خیام حسینی میں اللہ اکبر کی سدائے ہوتی ہے. کبھی سکینہ کی آواز آتی ہے اللہ کبھی ببا ہوتا ہے ایک بی بی بار بار خیمے کی در پر اللہ اکبر کہہ کر آتی ہے اور قتل گاہ کی جانب دیکھتی ہے بس آزاد یہاں حسین پر ایک سرب چلی وہاں زینب کی سدائی اللہ Allah کی ہے قسم اکبر کی جوانی زندہ ہے مقتل میں سکینہ کی اب تک وہ تشن دہانی زندہ ہے دیتے ہیں صدا اب کر کے اہل ازا اب شہ کے جلوسوں میں جبا روتی تھی جہاں شبیر کی ماں روتی ہے وہاں اب کر بلا کی صف پر دن رات یہی دیتا ہے صدا. حسین سیتم ہے hey, آج بھی آ مشہور سرے کرب حسین ابن علی نے جو حلمن کی صدا بلند کیے ہر دے خیب میں آج وہ صدا زندہ ہے چودہ سو سال سے وہ صدا ہوا میں بٹک رہے ہیں اور وارسے حسین کو تلاش کر رہے ہیں جس طرح حلمن کی صدا زندہ ہے آج زمانے میں کرب و بلا زندہ ہے کل وہاں علی ان ولی اللہ کو بچانے والوں پہ ستم تھا آج یہاں علی ان ولی اللہ کہنے والے ستم کی ست میں ہے ظالم کا وہ ارادہ آج بھی زندہ ہے ظالم کے اسی ناپاک ارادے کے مد نظر پردہ غیبت میں ایک حسین بھی زندہ ہے اللہ اکبر یا حسین آج جو اللہ اکبر اور یا حسین کی صدا بلند ہو رہے ہیں اسی باروی حسین کا کرم ہے ظالم اور ظلم کو آج بھی سر مقدل حسین کے آنے کی دیر ہے لیکن روز ازل سے ثابت ہے کہ ہر آغاز کا انجام لازم ہے کربو بلا بھی جنگ کی آغاز کا نام تھا اور اسی جنگ کے انجام کا نام مہدی ہے اسی جنگ کے انجام مسلمانوں کی فتح کا نام ہے علی ولی اللہ کہنے والوں کی فتح کا نام ہے ہر علی ولی اللہ کہنے والوں کو دور مہدی میں علی کا دور نظر آئے گا ہر رنج و مصائب کی انتہا کا نام مہدی ہے دور مہدی میں ایک اذان ایک نوحا ایک قلم ایک نعرہ ہوگا اللہ اکبر یا حسین